وَإذ قلنا اور یاد کرو جب ہم نے فرمایا لملا اکتس چدو فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو یہاں پر یہ عرض کر دوں کہ فرشتوں کا ذکر اس لیے ہے کہ فرشتے اعلی مخلوق ہیں مراد یہ ہے کہ جب اعلیٰ سے فرما دیا گیا تو ادنا کو تو اور کرنا چاہیے اللہ تعالی نے ساری مخلوق کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا فسا جادو سب نے سجدہ کیا اللہ ابلیس ابلیس سے سجدہ نہیں کیا اب اس نے انکار کیا ابلیس جن تھا جن ہونے کے باوجود یہ فرشتوں کا استاد بنا تھا اپنے اپنی عبادت کی وجہ سے جب نبی کو سجدہ نہ کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی توہین بے ادبی کی تو ساری عبادتیں اور اس کا علم ضائع ہو گیا فق اللہ ہم نے فرمایا یا آدم و اے آدم ان نہ بے شک یہ شیطان ادب اللہ کا آپ کا دشمن ہے کا اور آپ کی بیوی کا بھی دشمن ہے یعنی حضرت حو ردی اللہ تعالی عنہا کا بھی دشمن ہے فلاں جن کما منل پس خیال رکھیے گا کہ یہ آپ دونوں کو جنت سے نہ نکال دے فتشقا آ ورنہ آپ مشقت میں پڑ جائیں گے کیونکہ جنت میں نہ تو بھوک ہے نہ پیاس ہے نہ کمانے کے لیے جانا پڑتا ہے دنیا کے اندر کھیتی باڑی کرنی ہوگی اور بہت سارے کام کرنے ہوں گے ان کا اللہ تجویح بے شک اے آدم علیہ السلام آپ کے لیے جنت میں یہ ہے کہ نہ تو آپ بھوکے ہوں گے والا اور نہ ہی برہنہ ہوں گے جنتی جنت میں کھانا تو کھائیں گے لیکن بطور لذت وہ بھوک نہ مسلط کی جائے گی جو کہ ایک تکلیف ہے وہ ان نہ کا لا تزماؤ فی اور بے شک اس جنت میں آپ پیاسے بھی نہیں ہوتے جنتی وہاں مشروب پیئیں گے مگر پیاس کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں لذت ادا فرمائے گا وَلَا تَدْحَا اور نہ ہی جنت میں آپ کا دھوپ پڑتی ہے دنیا میں تو بڑی مشقتیں ہیں تو خیال کیجئے گا آپ کو جنت سے شیطان کہیں نکلوا نہ دے 500 سو سال تک جب تک اللہ تعالی نے چاہا آپ کو یہ بات یاد رہی ف وس وسا ال ہی پھر شیطان نے آپ کی طرف وس ڈالا وس وسا لفظی مانا خیال اچھا خیال بھی ہوتا ہے برا خیال بھی ہوتا ہے تو وس کے معنی خیال ایک شیطان نے ڈالا کالا یا آدم شیطان نے کہا اے آدم حل ادال کا آلہ شاہجہ رتل کیا میں آپ کو ایک ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی دینے والا ہے وہ ملک کی لا یبلا اور ایسا ملک دینے والا ہے ایسی سلطنت بادشاہت کہ جو کبھی پرانی نہ ہو تو انہیں یہ خیال آیا کہ جس درخت سے اللہ تعالی نے منع کیا تو وہ تو یہ ہے اور شیطان جس درک کی بات کر رہا ہے یہ تو ہم نے کبھی کھایا ہی نہیں ہے کیونکہ جنت میں تو بے شمار نعمتیں ہیں ساری جنت کے ہر درک سے ہر پھل تو وہ کھانا یہ مراد تو نہیں ہے تو آپ نے خیال کیا کہ یہ درک چلو ہم نے کبھی استعمال نہیں کیسے کھا لیتے ہیں اور پہلے قرآن مجید فقان حمید بیان کر چکا کہ فنسی آپ بھول گئے تو یقیناً آپ کو یہ بلا دیا گیا اور آپ کو یاد نہ رہا کہ اسی طرف سے منع کیا گیا فلا منہا پس ان دونوں نے اس طرف سے کھا لیا یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن مجید حمید جو فرمائے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ اللہ کا کلام ہے اللہ جو چاہے فرمائے اور وہ نیک بندے جو آرزی کرنا چاہے وہ ان کی آجی ہے ہم یہ اختیار نہیں رکھتے کہ کوئی بے ادبی کا جملہ اپنی زبان پر لائیں یا ذہن میں کوئی خیال پیش کریں ترجمہ جو آگے ہے وہ اس طرح ہے ف بدت لما سو آتو ہوما ان کے لیے ان کی شرم کی چیزیں کھل گئیں جنتی لباس اتر گیا وہ کفی قو یق صفانی علیہ میوں اور وہ جنتی پتوں سے اپنے جسم کو چھپانے لگے اس میں ایک نصیحت یہ ہے کہ فطری طور پر اللہ تعالی نے انسان میں حیا کا مادہ پیدا کیا ہے اور جو بے حیا ہو وہ فطری تقاضوں سے محروم ہے وہ آساں آدم و رب ہو آدم علیہ السلام سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی جب قرآن مجید فقان حمید پہلے فرما چکا کہ فن وہ بھول گئے اب یہ کیوں فرمایا جا رہا ہے کہ لغزش واقع ہوئی دیکھیے آپ نے روزہ رکھا ہے اور کسی کے سامنے آپ نے پانی پی لیا تو بتائیے دیکھیں آپ نے ظاہر تو روزہ توڑا ہے لیکن حکمن یہ شریعت کا کرم ہے کہ آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا آپ گناگار بھی نہیں ہوئے لیکن ظاہر دیکھا جائے تو آپ نے روزہ توڑ دیا لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ بھول معاف ہے اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن ایسے کئی نیک لوگ ہیں کہ وہ ایسا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن انہیں افسوس ضرور ہوتا ہے کہ بھوک اور پیاس میں جو لذتیں ہیں روزے کی وہ اگر بھول کر کھا پی لیں تو وہ لذتیں باقی نہیں رہتی تو ظاہری طور پر آپ نے وہ درخت کھا لیا گو کہ فنسی ہے آپ کو بلا دیا گیا آپ کی کوئی خطا نہیں گنا نہیں تو ظاہری طور پر آپ نے اپنے رب کے حکم میں لغزش کی فواہ جو مطلب آپ نے چاہا تھا اس کی راہ نہ پائی اس کی دوسری مثال کہ آپ کے ہاتھ میں گلاس ہو اور وہ گلاس آپ سے غلطی نہ ہو اللہ کی شان کہ آپ کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ جائے تو بتائیے آپ کو افسوس ضرور ہوگا کیونکہ آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے آپ پر مدھوشی تاریخ کر دی گئی اور آپ کا ہاتھ جو ہے اسی گلاس سلپ ہو گیا لیکن آپ افسوس ضرور کریں گے تو حضرت آدم علیہ سلاۃ والسلام نے بھی افسوس کیا تم مج تباہ رب پھر اللہ رب العالمین نے اس کے رب نے انہیں چن لیا یعنی ان کے مرتبہ مقام کو اور بلند کیا کہ جب آپ تین سو سال تک روتے رہے تو ہر مرتبہ رونے سے آپ کے درجات اور بلند ہوئے فتاب علیہ فس اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر اپنی رحمت کو نازل کیا مزید رحمتوں کو نزول ہوا وحدا اور رب العالمین نے آپ کو اپنے قرب خاص کی راہ دکھائی بطو منها جميعا اللہ تعالی نے فرمایا آپ دونوں یہاں سے اتر جائیں باد لن ادو زمین میں آپ کی اولاد میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی ہوگی یعنی انسان ایک دوسرے سے دشمنی رکھیں گے فعما کم مننی ہن بس جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے فمانی تباہ ہدایا پر جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا فلاں یا دلو والا یشقا تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ بدبخت ہوگا ہدایت ہمارے پاس آگئی گئی اب سوچ لیجیے کہ ہم اللہ کے ذکر اللہ کی طرف سے ہمیں دی گئی نصیحت جو قرآن پاک ہے اس کی ہم پیروی کرتے ہیں واقعی یہ مزدہ ہمارے لیے ہے اور اگر ہم اس سے اعراض کرتے ہیں تو سن لیجیے قرآن مجید فقان حمید کیا فرماتا ہے ومن عن ذکری اور جو میری نصیحت سے روگردانی کرے اور میرے حکم کو نہ مانے فعن لَهُ مَعِيشَةً کا میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا چاہے دنیا کا بادشاہ ہو وہ حقیقی سکون نہیں پا سکے گا دنیا کی پریشانیاں مصیبتیں آفتیں گنا وجہ سے ہیں وہ نش شروع ہو یوم آما اور ہم قیامت کے دن اسے اندھا اٹھائیں گے بھٹک رہا ہوگا مارا مارا پھر رہا ہوگا کودا ربی وہ کہے گا اے حَشَرْتَنِي دگار تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا وقد کنت بسی میں تو آنکھ رکھنے والا تھا دیکھنے والا تھا کالا اللہ تعالی فرمائے گا قزا لکھا اسی طرح اتد کا آیا ہماری آیتیں تمہارے پاس آتی فنسیتا تو, تو انہیں بھول جاتا یعنی ہماری آیتوں کو دیکھنے سے تو دنیا میں اندھا تھا تو آخرت میں تجھے اندھا کر دیا گیا وہ کدا لکھل یوم تن سا اور اسی طرح آج کے دن تجھے چھوڑ دیا جائے گا جہنم کے عذاب میں اور تجھے اس سے نہیں نکالا جائے گا یہ اس سے کہا جائے گا جس کا ایمان برباد ہو چکا ہوگا وہ کدا لکھا اور اسی طرح نجی من اصرفا ہم بدلہ دیں گے اسے جس نے گناہ کیے ولم یو می آیات ربِّهِ اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لایا بلاخرتی اشد و اب اور آخرت کا عذاب ضرور بہت شدید اور ہمیشہ رہنے والا ہے اپلم یہ دل ہوں تو کیا انہیں اس سے ہدایت نہ ملی کم اہ لکھنا ہوں من القرون کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں جو رسولوں کو نہیں مانتی تھیں یم شو نفی کہ یہ ان کے بسنے کی جگہ چلتے پھرتے ہیں یعنی قریش اپنے سفر میں ان کے شہروں پر گزرتے ہیں اور ان کی ہلاکت کے نشان دیکھتے ہیں ان نفی زال کلا تل بے شک ان تمام باتوں میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں ہے کوئی عقل مند کہ ان باتوں کو سن کر سچی پکی توبہ کر لے اور ایک پاکیزہ زندگی گزارے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درد السلام پڑھیے سلام سعید نام سعید و ابارک اللہ